اوک من منسمائی یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی آگے چلی اوک سن یا یہ جو او کا لفظ ہے یہ کس لیے ہے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا او کا اور اور ان کی مثال ایسے سمجھو ایک مثال پہلے دے دی ایک اور بھی سمجھو او کسے بھی مینسما جیسے آسمان سے بارش برسی پہلے کا نور اور روشنی تھی اب کا جیسے بارش برسی فی ظلمات ورق اور اس میں ظلمات اندھیرے تھے اور اس میں رات تھی گرج اور بجلی تھی یہ جو آلونا اصابیا ہوں اور اپنی انگلیاں کو ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں مینسوا کی کڑک کی وجہ سے خزر الموت موت کے خوف سے اللہ مہی تم بال کافرین اور اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو یا تم وہ مثال سمجھ لو یا پھر یہ ان کی مثال ہے جماعت ایک ہی ہے یہودی ہیں منافق ہیں کوئی بھی ہیں جماعت ایک ہی ہے مثالیں دو دے دیں ٹھیک دی ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوج کا لفظ یہاں پہ جو استعمال فرمایا ہے یہ واو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری جماعت ہے او کا مطلب واو سے نہیں ہے او کا مطلب کوئی اور جمع یا پھر ایسے جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس میں ظلمات تھیں اندھیرے اور رات اور برف یہ چیزیں اور بلکہ یا او جو ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سے نقل کیا لیکن رولمانی میں اس کا بھی رد ہے اور رولمانی نے ابو حیان اندلسی کے قول کو ترجیح دی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہی جماعت بلکہ کوئی دوسری جماعت مراد ہے تو وہ بھی لے لیں جو بھی دونوں صحیح ہیں اور سید من میں یا آسمان سے سید بارش نازل ہوئی ایمان کی بارش قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے, مجھے ہدایت اور علم دو چیزوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور اس کی بارش جب پڑی ہے تو آپ نے فرمایا کچھ تو زمینیں ایسی تھیں جنہوں نے اس بارش کو قبول کر لیا اور انہوں نے اپنی فصلیں اگا دی اور آپ نے فرمایا کچھ ایسے تھے جو پتھر تھے اور ان کے اوپر سے پانی گزر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی فیہ ہی اور اس میں ظلماتن ورادن رادن و تینوں آپ دیکھیے تنوین ہے تینوں میں تنوین ہے نا ظلماتن رادن ان نکر تینوں اور عظمت کے معنی میں ہیں کہ ظلمات شدید اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے ورادن اور اس میں گن گرج گن گرج سمجھتے ہیں گن تو خالص ہندی کا لفظ ہے جو بھی کہیے گھن گرج وہ برکن اور کونتی ہوئی بجلیاں یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ابھی یہ ترجمہ بتا رہے ہیں جو آپ کو یہ کسی نے نہیں کیا اردو میں اور معلوم نہیں کیسے نظر رہ گئی لیکن بہرحال بشریت ہے نا انسان انسان یہ کئی چیزیں رہ جاتی ہیں یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان میں مبالغہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شدید گھٹا ٹوپ اندھیرے اور گھن گرج اور کونتی بجلیاں ایسا منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ چیز تھی اور بارش ایسے نازل ہوئی اس پہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اندھیرا کس چیز کو کہا تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اندھیرے کہا ہے یہ ان آیات کو ان چیزوں کو کہا ہے جن کو سن کے ڈرتے تھے منافقین کہ جہاد کرنا پڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑا تو کیا ہوگا یہ شدائد اور تکالیف ہیں یہ وا... یہاں یہ مراد ہے اور وہ کیا کرتے ہیں یج آلونا اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں فی آزان اپنے کانوں میں کانوں میں اپنی انگلیوں کو دے لیتے ہیں اور انگلیوں میں اللہ تعالی نے مبالغے سے ارشاد فرمایا یہ نہیں کہا کہ پور اپنی انگلیوں کے ڈال لیتے ہیں بلکہ انگلیاں گھسا لیتے ہیں یعنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ کہ کوئی چیز سننی نہ پڑ جائے جیسے شتر مرک کے متعلق کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے تو اپنا سر کہتے ہیں ریت میں دے لیتا ہے اور بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو انہوں نے کہا جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا جب عمل نہیں کریں گے تو بس خدا کیا بھی چھوٹ ہو جائے گی یہ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من مینسوائے کے حضرت الموت موت کے خوف سے ڈر سے جو بجلیاں کونتی ہیں اس میں یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہوئی ہے واللہ اللہ محیط اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے احاطہ کیے ہوئے محیط محیط کے دو ترجمے کیے گئے ایک تو محیط کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے اور ایک محیط کا ترجمہ ہم آپ سے اور عرض کر دیتے ہیں کہ محیط کا ترجمہ احاطہ کا گھیرنا بھی اور دوسرا ترجمہ اس کو ہلاک کر دینا مار دینا ختم کر دینا سورہ یوسف آپ دیکھیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہے سورہ یوسف بارہویں پارے میں تیرہویں میں اچھا صاحب بارہویں میں ہے تیرہویں میں بھی کچھ حصہ ہے جو, جو جگہ دکھانی ہے وہ تو تیرہویں میں ہی ہے سورہ یوسف بارہ نمبر ہے آیت نمبر ہے چھیاسٹھ پینسٹھ نمبر دیکھ لیجئے وہاں پر سے بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے گی سکسٹی فائیو نمبر آئے دیکھ لیجئے تیرواں پارہ سورہ یوسف سکسٹی فائیو نمبر آئے والے میں فتح یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس آئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنا سامان کھولا وجدو بغاۃ ردت علئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو غلہ ملا ہے وہ تو ملائی ہی ملا ہے جو پیسے لے کے گئے تھے وہاں دے دیے تھے وہ پیسے بھی غلے میں رکھ کے انہوں نے واپس بھیج دیے بڑے خوش ہوئے کالو یا ابانا کہنے لگے ہمارے ابا ماں نبگی کیا چاہیے اور اس سے زیادہ حاضی بغاۃ نہ ردت علینا اور یہ ہماری ہمارا سرمایہ جو ہمیں واپس لوٹا دیا گیا و و اہلنا و نحفظ اور ون او کئی لب اور آپ ایسے کیجئے اجازت دے دیجئے ہم بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے بنیامین کو اور ہم ایک اونٹ کا غلہ اور لے آئیں گے اب تو ہم دس گئے تھے تو دس بورے لے آئے جب گیارہ جائیں گے تو ہر آدمی کو ایک ملتا ہے ایک وہ بھی ہو جائے گا تو گیارہ ہو جائیں گے ذالک کا یسیر اور یہ غلہ حاصل کرنا بہت آسان ہے پیسے بھی نہیں لیتے وہ بھی واپس دے دیتے ہیں قال لن ارسی انہوں نے کہا ہر گز میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا معکم خطہ تو تونے نے سے کم من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کی قسمیں اٹھاؤ دس بھائی لتا تننی بہی کہ تم میرے اس بیٹے کو واپس لے آؤ گے اللہ سوائے اس کے این یوہا تکم کہ تم لوگ ختم ہو جاؤ مر جاؤ سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ کھپ جاؤ یہ لگوی ترجمہ کر رہا ہوں اللہ این یوہا تب سوائے اس کے کہ تمہیں احاطہ کر لے گھیر لے موت تو اس لیے پلما آتا ہوں جب انہوں نے قسمیں کھا لی کال اللہ علامہ نقول وکیل تو اس کے یعقوب علیہ صلاحۃ السلام نے کہا کہ اللہ اس چیز پر گواہ ہے اللہ اللہ اس چیز پر حاضر ہے جو کچھ تم میرے ساتھ کہہ رہے ہو تمہارے قول پر یہاں پر یو کا جو لفظ ہے نا ہلاکت کے معنی میں آیا ہے اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ واللہ محیطم بالکافرین اور اللہ تعالی ان کافروں کو ہلاک کر دینے والا ہے اور عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے علم سے بھی کہ اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر ہے نہیں اور ذات کے اعتبار سے بھی کہ اللہ کی ذات ہر چیز اس کے ساتھ یقاد البرقو کو قریب ہے کہ وہ بجلی یختف یہ سمجھ آ گئی یا آئی ٹھیک ہے یقاد برپو نہیں سمجھ میں آئی م. اچھا اچھا اچھا کر لیتے ارشاد فرمایا لگا اعلیٰ نے کہ او قصیب من منت جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اس قصے کو تشبیح دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس قصے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ شاد فرمایا کہ جیسے دیکھو بارش نازلی آسمان سے ایمان کی ہدایت کی اسلام کی قرآن کی کوئی بھی چیز تین و رادم و برق اس میں ظلمات ایک چیزیں شدید اندھیرے اور راد دوسری چیز گن گرج اور برق اونتی ہوئی بجلیاں ظلمات اور رات سے مراد تو وہ شدائد ہیں وہ تکالیف ہیں جو اللہ نے بتایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہیں جہاد بھی کرنا ہے مال بھی خرچ کرنا ہے یہ چیزیں اور برکن سے مراد بجلی ہے جو لی وہ چیزیں جو تم روشنی کی دیکھتے ہو کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ فتح ہو جائے گی دنیا اور اللہ کا یہ وعدہ کہ اسلام میں تمہیں نصرت ملے گی اور خدا تمہاری مدد کرے گا اور جنت اور یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گی غنیمت کے اموال ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ روشنی ہیں جس کو دیکھ کر کوئی آدمی اپنا راستہ طے کرتا ہے یہ بات صاحب یہ جو الفا من منسوائے وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں کانوں میں منسوخ کا کہتے ہیں بجلی کی کون ہوتی ہے نا بجلی جب کڑکتی ہے تو کیسی شدید آواز آتی ہے حضر الموت موت کے خوف کی وجہ سے کیونکہ یہ بجلی ہم پہ نہ گر پڑے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ خدا کی بات یہ ہم نہ سنے جب اللہ کہتا ہے جہاد کرو اللہ کہتا ہے پیسے خرچ کرو اللہ کہتا ہے میری راہ میں نکلو محنت کرو اور مسائل کو برداشت کرو روزے رکھو یہ یہی چیزیں کرنی ہے تم نے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ سننا نہ پڑے اللہ نے فرمایا اللہ ایسے سارے کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے کافر اس لیے کہا کہ اس سے پچھلی آیت کے آخر پہ کہہ چکے ہیں کہ فہملہ یا یہ لوگ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے دین میں اور یہ وہی چیز ہے اس سے بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ختم اللہ علیہ کلو اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا سمجھ میں آئی چلیں آگے